الحمد لله الأحد الواحد الوحيد الموحود المتوحفت صلى وسلم على حبيبه حميد الحميد المحمود محمد وعلى اله لام قلب برجل مشيط سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها يسبح قدما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون من تو بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الجليل الكريم الامين سبحان الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا منوس تسلیما روک شوق بلند آباز اللہ دوسلام عال سی یا رسول ہابی و سید یا حبیب اللہ پا تو سلام علی گیا خاطمن پی کا وا سو کیا مکین قلوب المؤمنین سا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شب برا شریف دے موقع دے تیرے تریقت راہ بر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد خدا بخش اظہر رحمہ اللہ تعالی دیس مبارک جامع مسجد شریف کے اندر ذکر خیر کیتا ہے اسی طرح ہی میں شاپ سے نہیں بھائی انہیں مسئلہ آئے بیٹھا تھا وہ بالکل القابا شریفا کے مستحک س دربار حضرت سلطان الاولیاء حضرت پھول شاہ رحم اللہ دی جامع مسجد شریف دے اندر اور اتوں شب براد شریف دا موقع اسے پہلی مرتبہ خدمت دین واسطے حاضری دا شرف ہوا ہے میزبان نے گرامی کا شکر گزار ہوں خرصور سن سرجادہ نشیم صاحب کا انہوں نے جناب نو جناب نے ناچیز کو شرف بخشیا دعوت رشاد فرمائی اے رات مبارک شبے برات شریف جس اللہ تبارک و تعالی بارگاہے آلیا کے پچھ سال دے حوادثات پورے سال کے ہوا دفاع فرشتیا تحریر کرائی جاندی ابتدا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 اللہ و تبارک و تعالی دی طرفوں لکھوایا جاندہ ہے ملائکہ اپنے سیفیا لکھ ہیں اس سال دی اس رات مبارک شروع ہونا لکھواونا للت القدر تمام کرام نے روایات تار اٹھایا چاہتا ہے للت القدر تقسیم دی رات ہے کہ شب برات تقسیم دی تو علماء نے فرمایا کہ افتتاح یہ ہوتا ہے اختتام اس رات جو اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ تبارک و تعالی نے سال دے حوا سات واقعات نوازل جو کچھ ہونا ہوں وہ اس اس مبارک رات وچ تحریر کراون دا آغاز ہو جنجام جا کے لہ لت الخر چ کن مرنا کن اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ رسک لینا کن لو ہا دسات زمانے چند وہ اس مبارک رات لکھواونا شروع کر دیتے جاتے ہیں اس دے ذکر کرن دا مقصد کی کہ اللہ تبارک و تعالی سان اپنی شان کریمی کا صدقہ حاضرین جلسہ صاحب دربار پور انار انوارو تجلیات دا صدقہ سانوں جنتی تحریر کرا دے شاہ کریمی کا سدکا اس مبارک رات سانو آہلے غفلتوں کھڑ کے آکر شامل کر اہل احاب سے فٹ کے اہل رحمت سے شامل شب برات برات دی رات اللہ سبارک و تعالی اس مبارک رات دے اندر ایک ایسی رحمت اپنی ظاہر فرما ملائکہ دے اگے کہ جڑی رحمت بغیر کسے سبب تو بغیر سبب دا مطلب یہ نو ایمان وال بخشتے وہ ذات کریم اس رات کوئی توبہ مغفرت استغفار توبہ اور استغفار یا بخشش دے جڑے دیگر اسباب نے انہوں تو بغیر محر اپنی ذاتی رحمت نال بخش یعنی ایک بخش دا سبب ہے توبا ایک استغفار ایک آما لا لا ایک ہے مومنا دی آپس دی دعا ایک دوسرے واسطے ایک ہے نبی باغ کی دعا امت آس ایک ہے مرن تو بعد جہا ہوں ان سال خواب اللہ تبارک و تعالی یہاں تو علاوہ یہ اسباب ہیں ہے گنا مٹاون دے میں اگلے دن موضوع دی وضاحت کی دس اسباب مغفرت دے گاہ مٹاون دے دس سبب مقفرات غلوب جنہوں کہ یہاں تو علاوہ یہاں اسباب تو علاوہ اپنی راتی رحمت اس رات بخش گئے رات ایسا یہ نہیں جان دے کہ اس مخصوص کس وجہ کیتا ہے لیکن اتنا ضرور جاننے ہیں کہ اپنی بے سب والی رحمت میں اس رات ظاہر فرمانا ہے کہ جڑے غفلت ہی ہوں ان بخش کے اپنی یاد چل رہا یعنی یہ نہ سمجھے مسلمان بندہ مومن کہ جاگتے نے عبادت کرتے انہوں بخشنا نہ بغیر جاگن کو بھی بغیر عبادت ریازت تو بغیر توبہ استغفار کو بھی وہ اس مبارک رات کو اپنی رات رحمت وکھادہ کئی نو بخش کے لوگ اپنی یاد دے رستے بزرگ فرمان د گاہ توبہ کرے اللہ دا حبیب بن جان گاہ توبہ کرے گنا چھڈے اللہ فرماندے میرا حبیب گناگار توبہ نہ کرے اللہ فرماندے۔ وہری نظر نہی کیوں میں تبیب ہاں تو کر لے میں حبیب وہ میرا حبیب اور اگر توحبہ نکرے تو میں تبیب کی مطلب تبیب مریض سے نظر رکھ رہا ہے جی اج نہیں ٹھیک کل نہیں ٹھیک آخر میں کر دوائی کسی ویل ٹھیک کرائی ہی لوا گا اسی طرح اللہ وحدہ الا شریک سونا فرما ہے میں گناگار کا تبیب ہاں میں مختلف طریقیاں ہو پھیر طریقی پھار کے اخیر اپنی یاد کے رستے لے گا لہذا پیڑی نظر ویكھی میں تبیب جے جی تے دیر بوال میں لے ہی آگے گا تینوں کی پتہ میں لے آنا توجہ نہیں فرمائی نہیں. اس واسطے اس نبی شخاوت كی علامت ہو ان ہگاروں کو حکارت کی نظر سے دیکھنا یہ بدبختی کی نشانی ہے مرض کو نفرت رکھنا ہو رے مریض کو نفرت رکھنا ہو رے مرض کو نفرت ہما وقت تو ضروری لیکن مریض کو نفرت اس وقت تو ضروری ہے جس وقت کوئی بیماری ایسی ہوئے کہ جی وقت متادی بیماری دوسرے نو لگن دا خطرہ ہوتادی امراض کوئی ہوگیا لگتی لگ دے دین نے لیکن دوسرے نو لگ جانیاں نا. بیماریاں متادی ہیں کہ متادی بیماری جیڑے وہ ہو لگی ہو نو اس وقت کمزور سڈے ورگا کمزور ایمان والا بندہ وہ مریض تو بھی نفرت کرے کیوں نفرت کرے کہ تیرے میرے نہ پہ جاوے میں اتنا ملوث ہو جاؤں جی تگڑا ایمان والا تگڑے ایمان والا بندہ ہواجلیت گستامی ورگا تو پھر مریض تو نفرت کسے حالت ہی نہیں کرتے وہ تگڑے تے تگڑا مریض سڈے کو اللہ تعالی نے بنایا ہی اس واسطے ہوں ہاں ہاں ہاں کیونکہ اس طرح لوگ ہوں کہ انسان تے انسان رہا جی کتے نظر پہ جاوے تے وہ بھی نکر والا بن جاتا ہے رو اسلام مفتی فضل اب سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے کر کے بزرگ لوگ بدکار بندے تو دور رہنے کا سبق دے رہے لیکن اگر آپ کریب ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیرت ہو گیا سانو کچھ آخر آپ کچھ کا کرتا پاک خود مکیل گرچ بادشد در شیرو شیر لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسا ہے لیکن شیر انسانوں کو فاڑتا ہے شیر انسانوں کو پالتا ہے بزرگ فرماند میں شیر ویخنے شیر چ ایک جہا لگتا لکھا ہوا لیکن حقیقتہ مختلف نے اس طرح اللہ دے فقیر تے آپنے آپنوں بھامیں ویکھیں ایک کو جیسا لیکن انہیں حقیقتہ مختلف سمجھی آپنے آپنوں نہ تکیاس نہ کریں اگر اللہ دا کامل فقیر تینوں سانوں آکھیں اور فلانے بندے تو پچ تے آپ او دے نار بیٹھا ہوئے او دے نار کھاوے پیوے تے سمجھ لے منو روکنا بھی بر حق کے اور اس اپنے بٹھا بر ہک کے اگر مینو روکیا سو اس قابل اور اس لا محتاج سان کے روکیا جا اور اگر خود نہیں روکیا آپ بیٹھا تو یہ ضرور کوئی حکمت ہے جی میرے سے نہیں پی کھولتی ہو سکتا ہے مالج طبیب نائب خدا ہے، اللہ تعالی جدو اپنی مخلوق رنگ چڑھا یہ وسیلے ہی لہذا لہٰذا یہ وسیلہ بنا چاہتا ہے قدرت والا اگر او قریب کرے اور سانو دور رہن کا سبق دے وے تو ہوں بدبختی ہو بختی گی کہ اکیے کہ انہیں آخیا ہو رہے کیتا ہو بس اتے ہی مارا ہے بندہ جدو کامل طبیب نو اپنے قیاس کرن لگ پے اپنے آپ کیاس کرن لگ پو اس والے بندے دا پٹھا بہہ جاندا ہے کامل مرشد قسم و ذات بھی جے دے قبضہ قدرت میری جان ہے ظاہر کفر بھی بول رہا ہوے نا تے اے ن ایمان چوں اور ہو سکدا ہے murid ایمان دے رہا ہوے لیکن اندروں کفرچ پلید بیٹھا ہوے خندے اور خندے لگا لگایا میں جی گل کی یہ پہچا بھی کسی فدو بندے کا کام نہیں اس گل تک پہنچنا احمق اور بے وقوف اور بے علم کام نہیں مرشد کامل کفر موہ کٹی بیٹھا ہو اس کفرچ بھی ایمان پہ ہونا وہ کفر تیری نظر ہے جب تک حکمت تو چاہے تیری نظر چ کفر ہونا یہ حکمت کھل جائے توں بھی آ کہیں گے ایمان نتے سمجھا قدرت والے نے موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر درگو بھیجا اگر کم علمی دی وجہ لال بول بیٹھے تے بول ادب بےدبی نہ ہو کیونکہ ماریا جا بندہ انکار ج ادب کر سوال کر حضرت جی نہیں آخر اس طرح اگلا ظاہر ظاہر کرے گا پھر اللہ دے رسول نو بھی آکھنا پینا ٹھیک ہے تیل انہیں ظاہر کرنا نا رات کہ میں اس رات کے تحت شتی مارے کند سیتل का, بنیا میں کاتل بنیا ایس نتے کے تحت کاتل بنیا رسول مننا پہ تم کہ اسے واسطے حضور سی دلطان سلطان ال جس بندے نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یعنی شریعت اور طریقہ یعنی طریقت لکھ کے دنیا پوری گھمایا اور مشہور تصدیقات کرائی دسو یہ غلط ہے یا سہی ہے سب او نے آخیا ہے وہ خط جہا سی جنوں رسالہ آخرے نے وہ رسالہ امام ابول قاسم کشہری ہے دا جا داتا ہجویری دا استاد ہے حجویری دے شیخ نے انہیں اسے موجود مسائل شریعت اور تریقت دونوں دے کے دنیا پھیرے سن سب شاخ تصدیق کرنی پئی کہ جو ہے حق ہے اور او پھر بعد والے ہمیشہ واسطے راہ اور راہنما بن گیا انہاں فرمایا سدی جی گل مسلمانوں سالکین جڑا اللہ تبارک و تعالی نے موسا کلیم اور خدر والا کسا بیان فرمایا فرمایا اسی طرح تصوف اور سلوک راہ نو تقلید کرنی پیوے سمجھ آئے تو بہویں نہ آ شرنا پہجو نہیں فرمائی نے شیخ پیچھے ترنا پے نہ تریا تے فیض دا سلسلہ رک جنا پھر آ کو بہنی و بینک پھر اگلے اعلان کر دینا اور آڈے نال رہنا جیویں آخیے اوے ہر تبجو اسال گزرن گے ایک فرماوے گا خبردار شریعت دے خلاف ویکیں نبی دی شرح دے خلاف ویکیں چیتیاں ٹوٹ پویں پھر اے ازماؤن کہ یہ دے دل دماغ جے گل بیٹھ گئی ہے ہو سکتا ہے خلاف شرا کرے یار چیتیاں ٹوٹتا کہ نہیں ازمائش بھی کرے گا لیکن اس ازمائش وچ بھی ادب رہ پھر با اوقات غیبی حکمتاں اندر رکھ کے جنہاں دے اوپر وہ مطلع ہے تو میں نہیں خضر مطلع ہیں آہ اور نہ سمجھی خضر اکو ہے قسم وزاد بھی جو دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے دتا علی ہجمری ورگے میہرے علی گولوی ورگے بابے فرید ورگے اپنے دور دے خدر ہوتے ہیں توجہ نہیں فرمائی نے. جس وقت وہ کفر بھی گل کرے جہا تینو میمو کفر لگے حقیقت کفر نہیں ہونا تینوں مینو لگ رہا ہو جس ویل پیت خلے گا ایمان نکلے گا سمجھو نہیں فرمائی دی. لیکن علماء نے نے لکھیا ہے سمجھوئے علماء نے لکھیا ہے کہ جدوں سمجھے کہ کفر ہے آخ یہ کفر ہے یہ اسلام کوئی گنجائش نہیں نہ میرے پیر تو ہو سکتا نہ میں گوارا کر سکتا لیکن اے آخ کہ یار جہا دا مقصد ہونا ہے نا وہ کفر نہیں ہونا وہ ہو ہونا ایمان آوجو نہیں فرمائی نے یہاں دا مقصد کوئی ایمان ہونا مظاہر کفر پہ لگتا ہے تو لہذا میں جو مینو سمجھ غلط آکھاں گا تو جو انہوں دی مراد میں نتو سمجھو سمجھو خیرے کی گل نہیں کر رہا تمام اولیاء صوفیاء علماء دا اس بات کے اتفاق ہے جیڑی میں پہ کر رہا ہوں اگلے دن مولان نویر صاحب نو تاش کپریپری زادہ امام تاش کپری راجایاں اندر مطلب اندروں آخ یار کفر یہ تو ٹھیک ہی ہونا ہے. کفر بھی ٹھیک ہونا ہے. نام مریچ نہیں کفر کفر اے ایمان ایمان فرمایا تو اے سمجھنا ہی کہ جی میں میں پیا اے واقعی کفر آدمی ہو سکتا جو میرے رہا لہذا اعتقاد بھی قائم رکھ ایمان بھی کام رکھنی فرمائی کفر سمجھ ایمان قائم رہے لیکن آخ انہ کا ارادہ ایم ایمان والا کفر ایم والا نہیں پاوے مینو سمجھ نہیں پیا تو دے اقیدت قائم رہے گی یہ ایمان قائم رہے گا توجہ نہیں فرمائی بزرگ فرما دین حکیم زہر بھی کھاوے زہر بھی کھاوے تو سمجھ ہی لا جائے تو تو جدو حکمت نہیں جاننے ہو سکتا خوراک کھاویں مریا کھاو رومی فرما ہے کامل ظاہر فڑے دریاق بن جاہل دریاک فڑے تو زاہر بن جائے کے رومی سرکار جامی سرکار یہاں فکرا حکما اسلام دیاں حکمت بھری کتابیں پڑھیا ہوئی اصل اس رستے دے ناکام نہ ہوں توجہ نہیں فرمائی ہوں افسوس یہ کہ ایک دہڑی منا سمجھ جاوے جائے دہڑی والے آلما سمجھنا قلندر اقبال داری منا فرما رومی رومی نو تو سمجھن والا فرما اگر ہو عشق تو ہے کفر تھی مسلمان اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کا فیروزتی نکوی نار تحقی علما سر میں جو ہے فر کر دینا اقبال مطلب جڑا پہلوں سمجھا چکا جب آشک ہوگا ساد کامل گا پھر وہی گل زہر بھی پھڑے گا دریات بن جائے گا سپیرا سپیرا جدو سپ کو فر کے اپنے ڈنگ مراو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 اندرو کفر دے کے دے لوکان دا ہی پیڑا باہی کھلا ہوئے شاہوت خفیہ دے مبتلا ہوئے نفس اندرو اپنا کام کر رہا ہوئے اتن رب سونے دے دین دیگل کر رہا ہوئے اور الٹائی مان دا بیڑا گھر کھو جاندے اے جنار بیٹھنے جنار توجہ اور کامل دا قربان جاواں اگر کامل بظاہر کفر دا کملہ کلمہ بیٹھ میں بول بیٹھے گا تو او دے وچویی اللہ وحدہ لا شریک کا کوئی اندروں روحانی طریقے عشق دا رستہ سکھا رہا گا اگر عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر وہ عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی اگر وہانی مر مسلمانو نفسانیت مبتلا ہونا چی نفس کے پیچھے چلے والے مشرے کے فرائی سمتہ اللہ فرمانا انہوں نہیں تک آئی اپنی خواہش اپنا خدا بنا کر یہ مطلب یہ نکلیا وہ بےلیا خالی خدا نجرے کرنے والے خدا والے نہیں ہوں جنا چر اندر دا کافر مسلمان نہ ہوا مالکتا خالا علا تو ایک دا کیا رب دے کے اگے سجڑا کرے اندروں بت ہو رہا ہو بتدا کر رہا ہو خدا ہو رہا ہوتا ہے شاخ سا نے کیتا ہے اور اپنا واقعہ آپ لکھا شاخ سا فرمانے نے میں ہندوستان آپ بت بننے بتدا کیا ہوں شادی کر رہا اس سجدا بتخی ارادہ ادرو بت بنتوں تو چار بندہ جا کے مریدا نسے پیر تو مشرق ہوا وہ مشرق ہو سجتا ہوں اگلے جان پھر اگر سمجھتے کامے لے کو تو کوئی حکمت ہونی ہے سارا پیر دے رب بستیا ہے وہ نہیں سجدا کرتا بت جی اس راج پہ آ کے کائم رہ گئے تے شیخ دا فیض پا ل گے جی اگر غیرت کفر نال اٹھی تے آتے ہیں کہ یار یہ کام ساری سمجھ نہیں آتا یہ تے شرکی چور پاسے ٹور پینے ادھر فیض منقوت ہو جان دے اگر محض غیرت ہوئی اگر بیچے آ گیا کہ کمالے چنگے پیر پڑ بیٹھے یہ ابھی چنگے انہیں آخنا انتری دیا شیطان بن گیا اسی چنگے کے جائیں گے تینو پتہ نہیں آنا خیر مینوا دعوی نہ کر ہاں یا پھر اندر اے رکھے کھا کہ وہ فضل سی مینو بچا لیا سوا فضل سی کہ بچا لیا سو ہوں مغالتا جہا لگ گیا اے آپ معاف ہو جانا پیر تو ہٹن ہٹنگ پیر تو ہٹ جانا معافی ہو جانی خیر کسی ہواسوں آ جانا لیکن جے اندر کوڑے نفس نے گیتا تک بردروں ہوا یا, یا کہ نفس جان چھڑا پھر میں کیڑے مصیبت خانے چس گیا بہانا ہوں یہ چ رکھے بہانا رکھا تو, تو پیر اگے اندروں ہور ہو گل ہے اللہ ہوالا پھر دلاندھ جان پھر فل ورنہ سجنا یہ اللہ تبارک دے. کاملین لوگ جڑے جا جا راہ بری واسطے منتخب فرما ہے ارشاد واسطے منتخب فرما ہے لگات حق اپنی نگرانی تو اگر کوئی شرح خلاف کام تے ہوازمن کوئی نہ کوئی اور حکمت اور فیس ہونا جس کی بنا کیتا ہونا اس منہ کھولنا کم بختی دی علامت بن ہے اگر جنہ کھولنے تو پہلے دل سے نظر مارو اور توجہ نکتا سمجھاؤ لگا اگر فیض آ چکیا ہے اور یہ محسوس ہو گیا ہے کہ میرے دل دا حال پہلا ہور پہلے ہو لگیا ہو پھر سمجھے رب کا ہی ہوں جی رب تے پھر سمجھے اگر خلاف شرا کو کوئی گل کر بھی پیا ہوں کوئی کوئی راج ضرور ہے اس راز دے تحت پیا بولتا ہے؟ جے اینج دا جی تے تو دے تو فیض مینو کیوں پہنچتا دل تے ایمان دی حالت اچھی کیوں جو نہیں فرمائی بہر سورت یہ بڑا معاملہ نازکے شیخنا شخت شروع مردہ بھر کے رہنا اگر یہ مردہ بننا نسیب نہ ہوا تو پھر وہی گل آ فرا کو بہنی اگلے کہا دینا ہے تو اپنے راہ میں اپنے راہ توجہ نہیں فرمائی ہوں یہ ساری گل جی میں کی نا اسی طرح ہی اقبال سمجھی اس طرح ہی اولا اولی سوفیا سال ہی سمجھا ہے جنہاں نے مولا روم اور اس طرح کے حکما اسلام کے کلام پڑھے توجہ کی جی کہ نہیں اے مبارک رات دے وچ اے ہوئی مسئلہ مسلا ہے کہ اللہ و تبارک و تعالی نے انسان نو خلیفہ بنایا توجہ ہے کی بنایا ہے خلیفہ بنایا خلیفہ کا مطلب ہے ہوں جی پہلو گل کر بیٹھا یہ بالکل وہ مناسب گل موضوع خلافت انسانی خلافت انسانی کی اس کو بیان کرنا بس انسان اللہ دا خلیفہ ہے توجہ ہے کہ نہیں اللہ دا نائب اللہ دا خلیفہ ہے اس دوتے. تمام صوفیاء اولیاء کاملی اح اللہ اولیا اللہ اور کثیر مفسرین کا اتفاق ہے کہ انسان اللہ کا کون ہے خلیفہ اور نائب ہے توجہ ہے کہ نہیں انہیں اس ذات کا خلیفہ اور نائب ہے اس دعے پہلا دلیل پیش کریں کہ انسان اللہ دا نائب بولو اللہ پھر اگوں خلیفے نائب دی وضاحت کرانگا وہ کیوں بہت بار جناب جناب سامنے رکھتے ہیں جنہ جنہوں اس دعوے اتنے دلیل ہونی ہے کہ انسان اللہ دا خلیف ہے کوئی تفصیل سڈے مذہب دے کے پیشوا اور کوئی تفصیل دوسرے مذہب دے کے پیشوا دیا ہو توجہ ہے تفسیر روح المعانی شریف یہ سارے مذہب پیشوان جہی آیا کلاوت کی تھی انی فی الارض خلیفہ اس نے تحت لکھنے پین کو کون ہی خلیفہ ہلیفا تو اللہ تعالی فی ارض ہی لَا لِحَاجَةٍ و سیاست بلا کن الْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ اگے پھر مزید جو تاوہ ہے وہ ہے اللہ خلیفت اللہ فی ارب حضرت آدم اور ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہے کہ خلیف ہے اللہ کا خلیف دوسرے نمبر پہ شاہ عبد العزیز محد سے دہلوی رحم اللہ دی تفسیر عزیزی شریف کیڑی بولو ہارے موضوع ابتدا بن سواد آخر چاہنے حالت تمہی دور شاہ ابد ال عزیز محد سے دیہی رحم اللہ تفسیر عزیزی فارسی جلد پہلی صفحہ دو سو پنجے پر لکھ دز محک یقین آ کس رات پا حضرت حقس و انسان خلیفہ تر زمین شیخ فرماندن محققین علماء مفسرین کا فیصلہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی کا انسان خلیف ہے وہابی مذہب کا پیشوا مولوی سناء اللہ امرت سری تفسیر القرآن الکریم بے کلامر رحمان تفسیر القرآن بے کلام رحمان ایک تفسیر لکھی ہے انہیں قرآن دی تفسیر قرآن یعنی اس آخر میں قرآن تو باہر تفسیر حدیث لیا کے تفسیر نہیں کران کی تفصیل قرآن کران دی تفسیر قرآن پیا کرتا میں اسی طرح جناب نو این جائل فل خلیفا خال کن انسان ہا کے من ہوں یہ گل جی کریں اگے جا کے دعوی کرے گا یہ بالکل مطابق ہونی ہے اولاد ہو کلو کہ انسان میں پیدا کرنا جا ہاکم ہونا حکم اشیاء سب دافد ہونے وہ حضرت آدم ہی ہیں حضرت آدم دی اولاد بھی ہے توجہ ہے تفصیلات گڑن جنیا مرضی گڑنی لیکن میرے خیال دے دعوے دلیل اعتماد دل چ پیدا کرنے یہ کافی ٹھیک ہے ہوں گا سمجھے انسان خلیفہ نائب اللہ زمین اللہ نے فرمایا انی جائے ارد خلیفہ میں زمین خلیفہ بناؤں گا پیدا کروں ایک سو خالی نبی نہیں ہر انسان اپنی استعداد اور ماہیت انسانیہ کے پیشے نظر یعنی کی مطلب انسان منحصل الانسان فلا, فلا فلا فلا فلا نہیں یہ دی حقیقت نو اللہ تعالیٰ ایسی بنائی ہے کہ زمین آباد ہونی زمین ان اللہ دا نائب اور خلیفہ بننا اور اس اندر صلاحیت رکھی قدرت نے زمین چ اللہ دے نائب اور خلیفے ہون ہون خلیفہ دی, دی حقیقت کی, کی ہوں خلیفہ جان دیو سجنا نائب اسلے بنتا خلیفا اسلے بنتا جس بھی تھان سے بیٹھ کے کم کرے جب کسی بھی تھانے کم کرتا ہے اس لیے خلی تھان بنتا ہے کی مطلب جس ویلے بہو تھا ہووے اگلے ہوگل بھی نہیں لیکن رنگ ہونا ضروری ہے اسے خلیفہ بن دے جسے خلیفے بناؤ والے دا رنگ آئے مرشد دا خلیفہ تاں بن دے جدو مرشد کا رنگ آوے उताद का नायब जताद का रंग आगर्द बिठा जो ड्रैवरी का रंग वेखदेरा लै गया है फेर ही बिठादा है वो सजना जिना चेर असल का रंग नायब ना आवे नायब उन्ना चेर वादा नायब नहीं कहला सकता اللہ شریق مولا نے انسان میں تھر انسان دے اندر اپنا رنگ رکھیا ہے رنگ رکھا ہے اپنیاں سفت شان اپنیا سفتیں شانا انسان دے اندر رکھیا نے رب کا رنگ تیرا ہے کیون آیا او سنتا ہے انسان سنتا ہے ویسان ویخلا ہے وہ بولتا ہے انسان بول ہے او قدرت والا ہے انسان قدرت والا ہے او کلام والا ہے انسان کلام والا ہے توجہ رکھنا ہونا میرا فرمانا ہے میرے دو ہاتھ انسان دے بھی دو ہاتھ حقیقت مختلف آے گا یہ آ گا وہ بندے دا سننا ہو اسی طرح وہ ہاتھ ہو, ہو گر مختلف اونے ہے انہیں جو آخیا اے یہ دو ہاتھ دے اپنے دو ہاتھ آخ لے بزرگ لکھیا ہے عقیدہ یہو ہی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ ہیں لیکن ہے یہ بھی آدھی حقیقت مخلوق والی نہ نا نا حقیقت ہے لیکن ساری سمجھ تو باہر یہ عقیدہ تفویض تفریح دلف دا دا سال ہی صاحب کرام اللہ تبارک و تعالی شانہ انکار نہیں تھا کر دے لیکن اتنا ضرور ہے نرور دے سر مخلوق والی حقیقت تو تھے نہیں وہ حقیقت ہو رہے مخلوق دی حقیقت و سجدہ رب و لا شریک مولا انسان اپنیا تا کر کے اپنا نائب بنایا سو لیکن یہ درویز اللہ دے نائب فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہے مگر وہ ہو جہان دے نائب نے اے ہو جہان دن رویر نا ری سال نا اسلام مفتی بدلے آس تیسرا ہے سمجھوائے. سمجھوائے. اگر اگر راتے کریم نے اپنا رنگ ادھر نہ بخایا ہوں نا وہ خلیفا کہ انہیں خلیفہ آ کے ہے ادھر میرا رنگ ہے تو وجہ نہیں فرمائی لیکن گل سمجھ نے زمین کا خلیفا بنایا زمین وچ بنایا ہے فائل حقیقی کرانا حقیقت واپن چھپیا وہ ہونا لیکن اس دا رنگ جدو ظاہر ہونا اس دا رنگ دا رنگ رنگ میں اپنا چکنگا تسا ایک رنگ میں جدو اپنا رنگ بکھایا نا تنوع سجدہ کرنا پیار توجہ نہیں فرمائی ہوں قربان کیا وا نائب بنا ان لگا اپنا خلیفہ اپنا زمین اس کو میں اپنا رنگ ظاہر کرنا جا رنگ فرشتے ظاہر ہوگا نا میرا رنگ سمجھنا یہ سوکھا ہے جڑا یہاں تو ہوگا وہا ہو جانا جو قربان جا ذات حق نے اپنا رنگ بے رنگ نے اس رنگ وکھائے خلیفا سفت جنہوں رنگ کہہ رہے ہیں اس تو مراد وہ دے سفت نے کا اللہ اللہ ہے میرا رنگ کوئی رنگ نہیں میرا رنگ بے رنگ اس حق نے اپنا بے رنگی والا رنگ تو انسان فرمایا ہوں وہ او رنگ تو بھی آؤ مومنا تو بھی آؤں صالحین تو بھی توجہ تو رب واہ داڑا شریک مولا زمین آباد رکھیے زمین آباد کی تھی انسان کر رہے ہیں حقیقت رہمانے ظاہر انسان حقیقت ظاہر انسان ہر توجہ فرماؤ جکان پہ بن انسان پیا بنا سب کا سبدا سبدا فصل نے انسان بیا ہے انسان میں وسیلا بنیا کھڑا ہے زمی آباد کرنے اصل وہ آپ ظاہر انسان زمین آباد کرنا زمین آباد کرنا ایک کم یہ کام کا رب سونا پیا کر سارے رب شریف مولا دل نائب نے لیکن قربان جاو ہوں توجہ رکھ ایک ہے کمالات جسمانی ایک ہے کمالات روحانی ایک جس اللہ تعالیٰ نے خلیفہ زمین کا جب بڑھایا ہے دو چیزیں تو بڑھایا ہے فرشتے فرشتے ماتی جسم نہیں رکھ لے او جسم رکھ لے بھی ہے ان کے اور قربان جامان جڑا حضرت انسان بڑھایا ہے ان واللہ نے دو چیزیں تو بڑھایا ہے ایک جسمیں ایک روحے توجہ نہیں فرمائی جسم دے روح پا بندے اللہ تعالی نے سمجھ اس, سمجھ اس سمجھ دے مطابق اللہ واہدہ الا شریف دا نائب بن کے انہوں جسم واسطے استعمال کرنا جسم دے نال مختلف کم بخاوے گا کارمے لہر کرے گا زمین دی آبادی دا سبب گے زمین آباد رہنی ہے اور کدی فصلہ دی شکل باغ دی شکل مکان دی شکل کھان دی اشیاء دی شکل ون سبندیاں سواری مشین دی شکل جہاز دی شکل اے سارے اللہ وحدہ شریق شریک ہو رہے نے کمالات اے کمالات مادی جسمانی ہر جسم روح دے اے دی صلاحیت رکھی کیوں رکھی رکھیے رکھی آخر نائب نائب زمین آباد کرے گا دنیا جے میں کرنا حقیقت فائل نہ پاڑے اس کا مدندر, کافر, مومن سب شریف نے استعداد جن نے استعمال کیتا ہے, وہ ہی لے گیا ہے کافر اگر استعمال کرے وہ بھی بنا ل مومن استعمال کرے وہ بھی بنا نہیں؟ خلیفے جو سارے توجہ ہے اور یہ مادی جسمانی نظام اور کمالات جہے ہیں تے حیران نہ ہویا کرو کی پتا اس تو بعد اللہ تعالیٰ کی بلا پیدا خود سائنس دان حیران نے پہلا ایک شہ بنائی ریڈیو آیا ٹیپا آئی پتا نہیں کہڑ بلاسٹا آئیٹا تو کاڈ آ گیا تکریر ہوتی ہزار پتا نے تارے تاروں رنگ چڑ ہوں تارچرت نے کوئی راج رکھے تبجو اس سم کی تار قدرت نے راج رکھا ہے کی مطلب <تصفح> صلاحیت اور استعداد اور قابلیت رکھی آن چیزیں اے سی کیڑیاں کیڑیاں نائب توجہ ہوئے نائب, نائب, نائب, نائب نو کیتا شو انج کر اے تو تار بنا کے کسی کی جرت نہیں اگر اشیاء دے اندر قابلیت صلاحیت استعداد سمجھ نہ دن سکتا ہوں سچی دسی ادھر جو رکھا او کن رکھا بولو ہای ہا سمجھ کھن دی بولو بے شک اللہ نے بے شک اے نو سمجھ دیتی ادھر سلاحیت یہ سلاحیت پہنچی شہ وجو کمالات سامنے ہو گئے جسے انہیں آخیا نا این جائل ارب خلیفا دسو یہ زمین بناو تو پہلو آخیا اس کے بعد دسو سگنوں جب اللہ نے فرشتہ آخیا میں زمین بنا لگا اے زمین بنان تو پہلو آخیا شو یا بعد آخر نہیں پہلے لفظ پہ دس دل ارد لفظ پہلے دس دن خلیفے مکئیت کیا نہ جی زمین بنی نہ ہوں فرشتے ارد کرتے یار لائے زمین کی ہوں سمجھا زمین پہلو بنا سو زمین سب پہلو رکھ دیتے آخر سو میں نائب بنا <ض rabbits> <Ant> <any manutable> کی مطلب ہوں یہ جڑا بھابی نے گل لکھی انسان اللہ جو گل کرنا یہ حوالہ دینا ذرا اہم لگ رہا ہے پہن تے جڑے دے چکے وہی کافی توجہ نہیں توجہ ہے کہ نہیں سد کے ذات کریم لوگ زمین وہ چیز رکھوں جیزا تو بندے نے فائدہ اٹھانا سی سا چیزوں سے اپنا حکم چلا سن حکم حقیقت جرب دا واستا بندہ پا چل رہا ہے فلا فلا صلاحیت رکھی فلا فلا شہر چ استعمال کرسود یہ کر نہیں یہ تو ہالے پیڑ پہ بننا گا لیکن یہ ماڈی جہان بھی روحانیت کا سبق دے جانا نظر ہو سارا کچھ رکھا ہوئے اپنی حکمت تحت وقت دے موقع محل دے نال نال جنو چاہتا ہے انہوں متع اے شاید ایس وقت ای کام ایت ظاہر ہو رہا ہے اٹھ دٹ پن جہنا مراد بے وقوف کافر انہیں آخنا ہے میں میں لبا ہے میں خلیفا چلیا خلیفہ جانے خلیفا تو میں شرم کر اتل کے میں کی جانا ہے تنا نہیں سوچنا ہے نگاہ تیرے کول علم تیرے کول اک ترے کولرت لیکن یہ نہیں ویچنا ہے جے تو مٹی دی مٹی ہوتا تیرے کی لبنا سی؟ میں اپنی شانہ رکھیاں نے اپنیا سفتوں رکھیاں نے ہوں اے سوچ مٹی ہوگے کہ میں مٹی ہو گئے کیا شاید فائدے نقصان نسے نقصان پیا سمجھنا اے دیا دیا اے دیا اے اے اے اے خاصیت کم سمجھ پہ خواص منافع انسان ہومن خلیفہ خلیفا یہ رات وہ دل کر دے گا او میں کچھ بھی نہیں سونے آر ادھر جو کچھ رکھے آئی وہ بھی تکھے آئی جو میرے بچ رکھے آئی وہ بھی تو تکھے آئی لہذا میں کچھ نہیں ت اضرا بولو چاہے انجو اس حقیقت سمجھا کہ سب کچھ میں انہیں پھر ماں جہان ایک نظام تخلیق کا قائم رکھا کیون بیج توں سوٹنا اگا ہوئے ہوں سائنسدان ٹل لا لے نہیں اگا سکتا نہیں اگا سکتا نہیں اگا سکتا جسل جسلے وہ چاہیے اتوں اگے کچھ یہ اللہ تعالی نے کیوں اس طرح کیا فرمائی. کیوں کیتا ہے؟ تاکہ کسی نہ کسی پاسوں سمجھ دور لہذا جس سم تک پہنچے ہیں تو مریض تت تو تخ مت تخ میں تانبے کو ایسا بنایا نہ اونے ہی بنایا سی اونے بنایا تو وتایا ہی تو نے استعمال کیا بنایا اس نے اور استعمال کرنے کے استعمال کرنے کے جو طریقے تھے وہ بھی اس نے بتائے ہیں لہذا تقیقت ہو اچھا ہوں گل لمبی نہیں کرتا مادے دے اس جہان ماد جہان دیکھ رہے ہیں قدرت والے نے کاقت دیتی شعور دتا ہے کہ چیزاں نفع نقصان خواس سمجھ کے نو استعمال کر رہے اور کمالات مادی انہاں تو ظاہر پہ ہوندے نے کیویں دیکھو کہ گڈی کسے دی توجہ گڈی کسے دی چیز کسے دی تصرف کسے دا کیویں جی آ جی گ لگا ٹریکر میں بیٹھا کراچی دے لیے اپنے گڑی گی بند ہو گئی اپنے آپ ڈرائیور ہکا بکا ہلا گے کوئی شہ نہیں ڈرائیور <تصا> بچارا خود بے اختیار ہویا بیٹھا وہ حیران ہے کہ مالک رابطہ کیتا تو اس آخر جی میں ٹریکر لوایا گی رفتار تو اتنے جائے گی تو کلو جائے گی جیڑی اسان بن دے جس جی اصا ہے اس تو اتنے جائے گی تے بند ہو جائے گی اگر حدود تو باہر جاوے سانوں خطرہ محسوس ہونے مڑ بھی کھلو جانے میں ہکا بکا یا اللہ کریمہ گی ساٹے تھلے گی ساٹے تھلے ڈرائیور دیکھو دیکھ اے بس اختیار تے قدرت پہ چل ایڈی دوروں بہ کے کمال توجہ پھر جواب ملیا کہ میں بنایا انسان نو نائب کی بڑا ہے رجو خلیف اور میں آپ کا کم میرا کام تینوں میں دسنا اپنے ہاتھ چ نہیں اپنے ہاتھ چ نہیں میرے ہاتھ چ جسلے چوا گا روک لما گا گیری ہو جس والی گیری ہو چلا آر اختیار درائیور تو تلا کے کدھر مغرور نہ ہو جی اور بنا والے یاد رکھی گی بند ہوتی دیکھ کے سمجھ لالا جسے جائے گا میری گی جس ماڑی اوکے چلتے ہیں بند ہو جانی ہے لہذا تائب نائب اصل نو یاد رکھ درویش دور دی کرنی دور دی کرنی ثابت ہو گئی لیکن مشکل کسی نو نہیں من کیوں نہیں آلے آلے ہن یہ اکل نے آخیا اے یہ آلہ ہے آلے دریے ہو سکتا ہے من گیا ہے. کتھے لاہور کتھے کراچی کتھے امریکہ ڈرون حملہ اتوں پہ ہو جہاز اٹھا پچھوں اے دہ پہنچ گیا ویخ بھی یار دور دی گال. تی اللہ تو سوا کو نہیں ویک سکتا دور دا کم اللہ تو سوا کوئی نہیں کر سکتا دور کی گل اللہ تو سوا تو کوئی نہیں یار وہ ہزار دنیا پوری دے چارٹڈ بٹن ملا وہ کتے بیٹھا میں پہاڑا میں سمندروں تو پرا بیٹھا وہ سمندروں تو پرہ بیٹھا تیری آواز کے میں کئی ہوگی ہوں اسلے صرف سمجھنا کیوں سوکھا ہوا مادی جہان مادے پر اتار ہے نر لتاف پیدا کر رہا ہوں بات میں مادی مادہ کسیف ماد آکتے ہیں توجہ نہیں فرمائی بارد بارد بارد ہونے مادی جہان دور دی پی سنتے ہیں دور کی پیک کرتے دور تو دین دے لے نفا بھی لے لیں نقصان بھی نفا بھی دے دے نقصان بھی دے دے لیکن مننا کیوں سوکھ ہے مننا صرف اس واسطے سوکھ ہے ماڈے کے جہان جب بیٹھا ہے ہر کسی دے سامنے پیا ہوں کوئی غیب نہیں کوئی غائبی چیز نہیں آلہ نال اے سب کو سمجھنا سوکھا پا لگتا ہے حیقت کی کچھ بھی نہیں حقیقت جو ہی انی جائل امی الارض خلیفہ اے میرا خلیفہ ہے زمین دا خلیفہ ہے جو جو میں کرنا جو جو زمین کرنا جتے جا یہ واسطہ ہوے گا یہاں خلیفہ دینا توجہ اس گل نہیں سمجھیا ہن جو کچھ دے پے آج محل ویخ کے انی جائلن فلر خلیفہ آن نہیں محل ویگ کے جدو اکانے یہ ہوں پیا آلے دیا آلے دن سوکھا ہے ہر توجہ او سجنا اللہ لا شریک مولا سونے ایس جہان کے اندر خلیفہ جو ہر ایک نو بنا ہے ما کمال ما کم جسمانی کم کران ہر ایک اللہ دا اپنی اس تعداد کے مطابق بھی ہے پر جو کچھ اتے کمال آد مننا سوکھا ہے کیوں مادہ ہے جسم ظاہر اگلا کردہ آپ بھی کر لینا جسل ویخ دعوی میں ٹریکر چلو میں کیوں آلہ ہے جت آئے گا کچھ کر بکھاوے گا جو لیکن ہوں اگلی گل سن کی جن فرمائی انہیں ان دس دون ان میں زمین چ بنا تو بننا جیسم روح دونوں جیسم روح دونوں بننا جد دون بننا ہوں جڑے کمالات میرے دے کے واسطے ظاہر ہوسم کے واسطے بھی ظاہر او جسمانی کمالات, کمالات بن جان گے روح کے واسطے بھی ظاہر ہون گے تو وہ روحانی کمالات بن جائے توجہ نہیں فرمائی او کی بن جان گے روحانی کمالات انسان جو خلیفہ ہے وہ زمین چ نا توجہ خالی چیز بنا چ نہیں خالی مادی کمالات بخا چ نہیں ہوں قدرت بکھا ہے جسم والے کام تو ویخ لے نی نا وہ ایسا ایک دوسرا پاسا بھی رکھنے وہ بھی اس بندے رکھے اپنے نائے توجہ نہیں فرمائی وہ کی وہ روحانی کمالات نے جہے جسم دے کمالات نے کافر بھی بخا لین گے جڑے روح والے نے اے میرے والے ہی وکھا گے ایک آلے وے آل ایک الاح آل ولے الہ, آل الہ دا فرق کنا لف آلہ لف آ لو ای مد اتار کے الف دے تھلے جا تے الہ بن جانا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں خجروں ایک آلے والے ایک الہ والے وہ بھی زمین میں نائب ہیں یہ بھی زمین میں نائب ہیں وہ آموں کا محتاج ہے یہ اللہ کا محتاج بہتاج نر تقوی نار سال نارا سجنا قربان جاواں آلے والا ٹریکر گیسرف رکھ ہے، دوروں کے بٹن دبایا گیا اپنی اختیار کو نہیں رہا یہ آلے والے نے انہیں اللہ والے جہے نے وہ جنہوں سمجھنا اور جہاں کے کمالات سمجھنا کیوں؟ اے تو چار دن سکھ کے بٹن دبا کے آئی کر سکنا ہے اتھے چار دن سیکھ جگا اس پاس ورگے پچی سال لگ جاندے نے تیرے میرے ورگے کنے سال ہر وہ گی کلار لے جا اللہ والا رب وقتا ہلا شریف یہاں کو اپنی شانا ہے وہ بٹن دبا گیلو جائے اللہ والا طاقت وکھاوے اپنی تو جدو یہ وکھاو پہ آوے گا ہو سکتا ہے کینا کا نظام جام کر سوڑے تک بھی نارے نارے اللہ <سؤال> ادھر اگر ٹریک لگا لکھ گی وقت لاکھ گی روک سک اللہ دا فقیر پیالہ موہدا مار کے آگے سیوریج چڑھے گا <سؤال> جام ہوئی پے آلے مخلوق جسم نال جسم والی چیزاں ماتے دن سوکھا ہو گیا وے اے اللہ نال اللہ کی شانہ کراپس پہ آن دو ٹکڑے پہ آخا ہو جلے نی تمیز نہیں آئی این جان پھر لڑتے خلیفہ دار ات وجو نہیں فرمائی ادھر وی سد کے جا ہر بریک جا فرق جانا لیکن یہ پورا کرمالا روحانی گل آ گئی جادوگر جادوگر خواجہ اجمیری کے سامنے جے پال اٹھ کے خواجہ کے مریدا نو اپنا موتقل بنا چاہتا ہے میرا خواجہ اجمیری اپنے جوڑے شریف لو فرمانے جوڑیا تے زلیل کر کے تھلے لایا ہوں جہاز نوڈا کے مننا کیوں آلے مشینری انجن تیل فلان او بے وقوف تیل اگر کچھ ہوتا زمین کیوں نہیں اڑایا جے تھلے پیا بے وقوفا اگر پہاڑ ہے پہاڑ اڈ جانے یہ بے وقوفا نے سوچا اصل گل یہ سات بچ خلیفے کم اپنا سو چھپایا آپ سو ظاہر کیا سو دے واسطے دلہ یہ تن لینا ہے سمجھنا ہے کم ادا ہے کم ادا ہے بولتا اجمری دی زبان تو ہوں او اڈیا تیل نہ مشیر فلانے پرانا یہ تو صرف ظاہر حقیقت ہو جتی بغیر تیل تو بغیر انجن تو اڈ پیے ہر افسوس آخنا میں اللہ والا وا ایک اے تھے من والا ہاں اتر ہے لگتا ہے حالانکہ یہ <و Kelan> <تصال> <تصال> <Xu> <S tv> अल्लाक उर रंग जाए इर रंग जाया उथे पर आया उसे मादे दे आया मा ए रूह दे, दे پتل رنگے پتل رنگے کافر رنگے رنگے کی مطلب رنگیا تو شکلیں بنا چھبا چیبا جج کیا رنگیا تو اپنا رنگ او دے واسطے لال یار خدا دیا بندیا جنوب آخل وہ اس اسلے تو اپنی نشانہ بخاؤ گا سو کافر رنگ چڑھاوے یہ خود بناؤ والا رنگ چڑا یہ دل دے وہ رنگ چڑا او در رنگ ربدا نہیں آبے کسی آلے خدا کا رنگ نہیں آ سکتا آشک دے دل سے رنگ ہی رب دایا ساؤنی سوائی بلا ہر بلاکی قلب کلبل ہے اللہ فرما ہے نہ میں سمانا سنبھال سمان سکنا نہ زمین سکنا میں تے مومن کامل دل کھما سکنا کی مطلب پتل چ نہیں وہ جدو بھی اپنا رنگ مکھا کسی فکیر دل ہے جی مریداں کا آخنا کہ سڈے پیر نے دور کی ویکھی دور کی کی دور دی سنی یہ جڑے لوگ نہیں سن سو او اس رب کا ہی کا ہے وہ بلاواں بلاوا ہیں دور کی سنتے دوری دور کی جناب جان لین یہ ویس کے تو وہ بندے بڑے شرمندہ ہوندے ہون گے اگر وہ جی ہوندے تو بڑے شرمندہ ہوں بڑا پیڑا حال بن گیا ابھی تو آن کار رب تو سوا کو کرنے اسان آتے سر کہ ٹے چھ اللہ تو سوا کو نہیں الٹراساؤنڈ آ گیا وہ دکھ چل کدھر گئی ہو بڑے شرمندہ ہوئے جنہ اسلام اللہ کے ولیا کی اکھ نالی نا پڑھ تو شرمندہ شرمندے ہوں اللہ دے شرمندہ آلما بزرگوں وجہ یہ آ کہ اسلام دی تفسیر تعبیر تشریح اے لوگ ایسی کرتے ہیں یا دشمن منہ نہیں کھول سکتا اور اگر کھولے تو منہ کھانی پڑتی قربان اے تو کے لوگ دے نا. او ہو گیا چپ بیٹھے جنہ قرآنی آیات نڑھیا تو انہیں آخیا اللہ تو سوا کوئی نی کر سکتا اللہ تعالیٰ نے سائنس کی کچھ کرا چھیا جب کرا چڑیا تو ہوں شرمندگی کے سوا کھو تھی آدھے سو دا کوئی نہیں جانتا بچہ ہے کہ بچی لا ما مافل ارحام لا ما فی الارحام ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا تو تم کیسے کہتے ہو نبی بلی کو علم ہے ہوں جسے الٹریساؤنڈ نے دسیا بڑے شرمندہ سوا جانتا پر ذاتی طور سے کون جانتا جی تین آئے تو جنو مرضی چاہے ہر جہاں آخر میتی اتائی کا فرق ہے انہیں جدو آخیا ان خلیفا شانہ داستے آخیا ہوں کسی ویل بھی دے گا ابھی یہ نہیں کہ کسی کو پتا نہیں لگ سکتا نہ جب وہ چاہے گا ہوں وہ چاہے ٹھے تو ٹھڈ والے ٹھڈ والے واسطے لال دس دے اور او چاہے تو روح والے واسطے دس توجہ نہیں فرمائی ایک ادھر دیکھوے دیکھو مادہ نتافت بیان کر رہا ہوں مادہ مادی مادی کمالا یعنی جسمانی ان کو کہتے مادی کمالا ہوں مادی کمالا مادے تو بنے تے مادہ مادا جی <سرق> نر نریف <اے> <انتصار> <سحر> ارد بھی مار دی آسمان پتلا پوڑو تھلے والا دیزا رب دمالات وکھا توجوے اتوں دیزان او خلیفہ بن کے تے کوئی کمالات وکھا یہ سب واسطے آ جہان کا بن کے اس کا بن کے تھے اس شانہ وکھا یہ نبیا تو ولیا کا کم آجو نہیں فرمائی نہیں ہوں میں کہنا چاہتا توجہ ارے بھائی وہ شان لیکن لہذا دوروں کی جی وہ سند لیکن جے کسی ہور چاہے تو سنا بھی سکتا ہوں باوے سنا آلے لال باوے سنا وے بھاویں سناوے اپنی شان بھاوے سناوے آلے باوے الاحال کر سکتا ہے کرا بھی سکتا ہے کر بھی سکتا ہے کرا بھی سکتا ہے بھاوے کرے آلے بھاوے کراے آلے بھاوے کراے اپنے شانہ کرا دکھا سکتا ہے ساڈے آلما کیا اللہ باہ دہلا شریق مولا تھا تھانے نہیں فرمایا میں دیں یہ آخ شانہ میریا نے پر اے نہیں آخ میں جس رنگ چاہے ہے فرق کتنا ہے جی آلے واوے ہر کوئی من جے جی نال وکھاوے پھر سنی من ہے رزم اسلام مفتی فد لسلک سنت مل جماج ہر کوئی من جائے اپنے پھر اتے آن کے مننا یہ سننی کا کام ہے کیوں ادھر دیکھو یہ مان نی جانے مینو نا بل غائب غیب کو ماننا ایمان ہے ٹول ٹٹول تے منیا کہ منیا نا نبی دکھے فلانا پتھر میں محمد سے کلمہ پڑ دے امتی آخے میں نہیں سنیا پر نبی کی زبان چل لیا اصل بنی اسرائیلی نہیں ابھی نبی نو آکیے سانو بخا کھا ہے کتنے سانو جدو کہنا سونے نے رب ہے سوکھنا سچ پیا تو بولتے نہیں ادر ویگ سجنا کمالات روحانی تے کمالات مادی جسمانی دا ایک فرق دس لگا جی کمالا جی جی روحانی ہو گے اتے فساد دہشت گردی خون خرابہ نہیں ہو جادے والے آ جان گے مادے والے آ جان گے وہ آخے گا یعنی دی ایسی بھی یہ کول آیا میرے خود کے خود آیا پارو آپ لوگ ہے جڑا فرشت اللہ نے فرمایا زمین جو خلیفہ بنا ان لگا تو فرشتے یا اللہ کرائیں کریما لاسد فی وسف ما زمین چ فساد کربے کرسبی کرے بیٹھے ہوں توجہ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 اللہ نے فرمایا انی ما لا تعلمون میں جو جاننا تسا نہیں جانتے جہی وچ روح میں رکھی ہے نا تسا یہ ارد آئی دیکھی جی تسے تس دیکھا جائے دساگا جسے جسم کا پتلا تیار کرنا تو سجدا نہیں کرنا تو نہیں مننا تصا نہیں آخنا ہے نفک تو فی میرو جس میں اپنی فوک ماری روح فوکی اپنی شان کے مطابق جسے یہ روح فوکا گا تو سر سجدے چھنا ہے میں اسے راج میں ویخ ریا وا اسے روح ہے تو جا جسم ہے او ہے زمین دا روح تساں جیڑی ہے ویخو روح تال دی اے خلیفہ تسان تساں ویکیا جسم نو تے جسم تے مادے ضرور خون خرابا گا لیکن جیڑی روح کو اصل رنگ چڑھاو گے نا وہ میں چ کے جسم بھی فرشتہ بنا دے گی قسم اور ذات دی کر کے آنا قبضہ قدرت میری جان بس وہ جگ و ہو فساد خون خرابے ہو سکتے سارے روجو نور آپ اتے جنیا مرضی لائی جی روشنی نے دوسرے کی روشنی نی آخنا پر مینو تھاں دے دو روشنیاں رلن گئی تھاں ہو چمک جانی ہر ہر بتی روشنی علیحدہ اور مستقل جگہ کی ضرورت نہیں بزرگ نو تھاں لین لاستے دوسرے جسم ہٹا لیکن روح نو آستے لاستے جسم ہٹانا نہیں پوڑا روحاں کٹیا ہوب دلیا دیا ایکو کٹھیاں ہون بلکہ چوڑا روح تیری اکھ چاپ تک اللہ کے سوا لکھ ندی جگہ منگ دوسرے آدھا ہو آس رکھتا رو آ تو پا تیری اپڑی تھا میں جی آوا گی تو نور ود جائے گا جتھے ایک والی ہوسرا آ جائے نور ودھ جا چوتھا آئے نور کر کے قسم ذات بھی کر کے صحابہ کرام ہے کر کے بزرگ فرماندن کیوں امن رہا اس واسطے امن رہے کہ صحابہ کرام روح سن کیا فرشتہ کیا خون گرنگے فساد گرنگے اسی زمین اسان سمان دے کبھی فساد نہیں کرنگے اللہ نے فرمایا اینی آلمو مالا تالم میں جان جو تسانو رکھیے اس روح ندو میں اپنا نائب بناواگا این جال کے خلیفا جدو میں اپنیا شانہ یہ اتاراگا یہ نائب بناواگا फसाद पा वाले फसाद पागे जासाद मिटा माध्य वाले फसाद पागे रूह वाले फसाद मिटा गे کر کے قسم خدا کر کے آنا ادھر سید سمبیا بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے روح والے سونے کدی کسی کو خطرہ محسوس ہو جی نہیں ہر ایک روح والا کھا دے نوکر ہر ایک روح والا جت دوسرے آ ج نرمادے والے ڈالے ڈال کہ میم پڑھنا ہی کھو میرا تو گزارا دو نال ہوتا سی روح آتی ہے روح جے جی دتا ہجمری ہزار نفر پیا پڑھتا ہے ہزار نال اپنی روح نو صاف کیا کرتا ہے شانا رب دیا ویخا پیا ہوں دتا یہ آخر کہ میم ہزار سو مینو دے وہ آپ والی گل ہی کو لڑائی والی روح چمن جسم فساد تا کر کے بزرگ فرمایا روح دی روح دی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ عمر چھوٹی آ یہ عمر لمبی فلان یا فلانا لنگڑا ہے تو روح بھی لنگڑی کہہ سکتے اللہ وحدہ لا شریک مولا ایتھے کن بندے بیٹھے ہیں کوئی ستر سال کا بیٹھا کوئی پناہ سال کا بیٹھا کوئی بھی سالوں کا بیٹھا کوئی تیٹھا یہ جسم دی زندگی جسم کو روح دی گل کریں تو پیو برابر ہی برابر نے صرف روح جدو جسم آئی پہلے ابے کی آ گئی ابا لما ہو گیا مگروں آئی ہے پتر چھوٹا ہو گیا یہ مطلب روح دے جہانے دے چھوٹے بھی کوئی رہی دے تو جہان چھوٹے نہیں اس واسطے فساد دا دا ہے روح نہیں اور سن لو لکھ لو مسلمان مادی مادی آلات ماتی اسباب! ماتی وسائل نار! دنیا جہان میں فسادات کو روکنا یہ فسادات کو حقیقت میں بڑھانا ہے قلعہ! سمجھا جب میں کیا کیا یعنی کی مطلب ون سونے اسلے عام کر کے آخر لوگ لوگوں کو ہم نے امن دینا ہے اس سے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 دسم جات دی رب وادہ شری کل راستے آئی آلم جو رب جانتا بزرگہ فرمایا تفسیر والیا جلہ فرمایا نا میں خرابی نظر جائے تو میں مٹی وی پاک نایا کر کے نہیں پیسمنٹ مٹی ویخ میں اپنا رات ویٹنا محمد بننا موسا بننا کلیم بننا موسا کر دنیا پھر پرت پو روح والے پاس روح جوڑنی شروع کر دو روح کی شروع کر دو پھر ویخو بیکھو، فساد قرآن کو یہ نہیں سمجھا ماحول جنوب ویکو جی حضرت صاحب فساد ہو گیا فلان ہو گیا جی ہو گیا وہ ہو گیا میں بھی اصلا رکھن لگا لگا جی حضرت صاحب وہ با اللہ دیا بندہ وچلا نکتا دے سمجھ اللہ نے قرآن جہا اشارہ ماریا تو راؤن تو سمجھ جا فرشتا آخیا بدرگاہ فرمایا جدو اللہ نے فرمایا نا میں بنا خلیفہ ہوں م... میرا حکم ادھر ظاہر ہوگا میرا حکم ہوگا خلیفا آل فرشتے سمجھ گئے جدو اللہ آدل ادل ہے. عدل کرنا. تے عدل ہے عدل ہے؟ کیوں؟ دو, دو چاہوں دوسے نے زیادتی کرنی ہے آدل کو جی زیادتی نہ ہوئے ہودل فرشتے سمجھ گئے انی جائل سکے انیل خلیفا یہ مطلب ہے ہوں میرے حکم اتنے چلنے یہ ظاہر ہونے توں سونے آدل یہ مطلب ہے فسادی آئے ان کے فسادی نے تو ڈے تل آسا نہیں ویخ جی میں فرون بنا کیا میں موسا نہیں بنا فروع ہے یہ نہ موسا ویخیا انہیں ابو جہال ویخیا یہ محمد اربی ویک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 اللہ تبارک و تعالا نے ادھر دیکھ اللہ نے انسان کے اندر رزب رکھا غصہ رکھا لیکن اس واسطے نہیں جی آ ج ماں نہ ویخ گیر نہ جیب نہ ویخ نجید نہ رزب اس واسطے رکھا ہے تاکہ اس رزب نو اللہ ذات گزب والی دابے رکھ جتھی اوے گزب کری نہیں تک کسے پی جا تو معلوم ہوا ایسے فطرتی کام فطری ابو جڑے انسان, دے انسان دے شرف اور عزت اور کرامت دے خلاف نے ترکی دین دا نہیں. اعتدال ہوں. Okay. موڑ کے نبی دی شریعت لایا شہت نوڑ شریعت لایا گزب نوڑ شریعت لایا وحم موڑ شریت لایا وہم نال بننے واہم نابے کر شریعت دے عقیدہ اسلام دے مطابق ہوئے شہت خاہش جہی رکھیے رب نو آخر ویک ربلا شریف مولا نو فرشتے کہیں لاکھ گریبا دیکھ جی اہدے سا خون خراب کریں گے وہ پھر جوابست پھر اپنے پیارے رکھے نے بندہ اے نہیں دستے وہ دکھ پے اے نہیں دستے وہی بات آہ ہاں ہاں وہی بات ایک پھول کی خاطر شاخ کل نے کتنے کانٹوں کو پال رکھا ہے میں ان کنڈیاں نو پالی جانا ان فلوں کی وجہ اے جڑے کنڈے نے اے کنڈے نے, نے فرش درش دسا تصویر کیتی رکاوٹ نہیں تھی میں ہزار رکاوٹاں وچ رکاوٹا چ میرا ہی کمال ویخیا جی میں یہاں تو اپنی تسبی کٹا رشتے تسبیح کرو تال پہاڑ نہیں تسبیح کر گے آج نہ گے جب روح ن چمکے گا نا اس لیے یہ بولے گا سبحان اللہ تو پہاڑ بھی نال نال ذکر کرنگے حضرت دابو واسطے میں ہویا ہے دابو علیہ سلام اللہ کی تسبیح کر دینے نال نال پہاڑ بھی تسبی کر سکتے جی ادھر ادھر ویکو سا بندہ تسبی کرتا ہے اپنی لوہ شریف دے نال پہاڑوں بھی مست کر دیکھ دسو آل اللہ پھر یہ بندے ویخ ویک کے فخر کر رشتے دسو گا اندر تل ہے توجہ نہیں تو سجنا فی الارض خلیفہ خلیفہ کا لفظ پہ دا ہے کہ اس ذات نے اینو جو دن بنایا ہے اپنی شانہ اپنے کمالات دے واسطے ظاہر کرنے وہ روحانی بھی ہیں مادے والوں تو بھی ظاہر کرتا کرے گا پتہ نہیں حالے کی کچھ سکھایا انہیں پھر روح والے بھی انہ تو بھی کردا تو کرتا رہے گا یونیفرم کردہ رہے گا جاسمان ہے وہ دونوں تو ویگ کے آخے گا سچے ہوئیے تھی نہ وہ کچھ نہ جا کوئی بے سمجھ ہوا وہ ایک پاس من کے آخ گا یہ سارا کچھ ہے دجے پاسے ویخ کے آخ گا یار اے ساری سمجھ نہیں حالانکہ جی حقیقت ایمان جی ویکھے نا تو دونوں برابر نے جی آخے نا کے آلے والوں آلے والوں ویخ کے آ کے یہ سارا کچھ نہیں تے ایمان جانا ہے جی انہوں ویکھ کے آخر کہ میں نہیں مانتا شان شان میرے مرشد نے دو لفظوں گل چمکا نلہ بس ایمان اسی کا نام ہے اور جتوں بھی جو ویکے آدروں سچ تے رب شان آخ جس شان تھی شانہ کی مطلب جی شانہ آن جسمانی ادھر جی شانہ ہوہذا سہنے آسان نہ ویکھنے نکنے نہ نبی ویخنے نہ ولی ویخنے اصا حقیقت ویکھنے یوگ یؤمنون بالغیر ظاہر پر رہنا پر رہنا توجہ ماں ظاہر بن رہا زندگی بن گیا <تصفح> نبیوں ولیوں کے کمالات کو دیکھ کر ظاہر پر رہا مشرق بن گیا <تصفح> ایڈے وے نقطے کی گل سمجھ گئے ہوں گی پھر دوڑا لو ایک ہو ہوگا مادے والے تو ایک ہو ہوگا رو آدے والوں دیکھ کے یہ ظاہر تو رہ جائے آ کے یہ طبیعت ہے یہ جہان اسی طرح ہی چلتا ہے بنتا ہے جس جس کو یہ مل جاتا ہے وہ بنا لیتا ہے لبنے سے مل جاتا ہے کوئی وہ ہو اور نہیں او گیا زندگی جس نے نبیوں ولیوں سے کرامتے دیکھی موجزے دیکھے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 دو چوک میں پردے چک کے پردے کے پلاحد ہے یہ مومن ہے پردے کے پردے تک ہی رہ گیا ہوں جے مادے تک رہ گیا تو زند ہے اگر روح تک پہنچ کے آدھا بس ہو یہ ہوئی ہے تو مشکل اگر دونوں ویخ کے آنکھے کوئی نہ سچیا جس شان تھی شانا خلیفہ جدو خلیفا بن کے آ سجنا خلیفا بن کے آ گئے ایک ہو گئے آدل ظالم ایک ہو گئے عادل ہر رنگ ہے دلانوں صرف شریعت رنگچ رنگ چ جڑے آدل ہوں نے یہاں اپنے ظالم کے وسیلا نے دو ہوفا ایک طرف پاک اور رب نہ ایک طرف کسیف او دنیا نہ تجرد اور تعلق تجرد اور تعلق ایک طرف سے لیتے ہیں Osionfish. دوسری طرف سے دیتے ہیں یہ سارے بندے لینڈ جو کہ نہیں چھڑتے یہ نہیں کہ وہ محتاج ہے حکمت کا کارخانہ اس واسطے انہیں درمیان اچ چادل بڑھائے امبیا اور اولیا لیکن توجہ امبیا سارے پر اولیاء سارے نہیں کئی ایسے ولی ہوں نے وہ صرف اپنی سیاست چلا سکتے ہیں اپنے تو حکمرانی چلا سکتے ہیں دوجیا پہ نہیں سمجھ وہی نہیں ہوتی اللہ تعالی نے انہوں نے بنایا ہی اس طرح نہ ہوتا ہے لا لہ تم جان میں تینوں جان توجہ نہیں حضرت ابو زر کے فاری نے حضور صاف ہی سناپ نے فرمایا ابو زر میں تینوں کمزور تو بہن تیار کام شامل نہ کی مطلب ہے ابو عثمان و علی کا کام جانے بڑھ گئے یہ کام ہے تو اپنا وکر ہی جی صحابی ایسے ہیں کہ جہاں حضور نے فرمایا بخر ولی بھی ایسے ضرور نے جہاں اللہ دا تو تخرا ہی رہو مسلم جہے مجسوب ہوں نے وہاں وکر دا ہی رہو تبھی اپنی نپیڑے کون ہر پاسے پاس نائب بن نائب بن کے چلا سارا کچھ وہ کامل ہوتے وہ کامل ہوتے ہیں دوسرے نا کس نے توجہ نہیں فرمائی ہو سکتا روحانی کمالات جت... ہو لیکن سیاسی کمالات عجیب گریب سمجھتا ہوگا ہی ہو سکتا ہے حضرت ابو زرگ نالوں پتہ نہیں کئی تابعین عمر بن عبدال عزیز چھوٹے ہونگے لیکن اللہ نے جو عمر بن عبدال رنگ ننگ دائنات چلاو کا وہ ابو زرگ فاری نے نہیں اس کا لحاظ بھی ہمیشہ رکھنا پینا ہے یہ صدا لحاظ بھی ہمیشہ رکھنا پہنے لہذا یہ نہیں سمجھنا جیڑا ولی گا وہ اللہ دا نائب بن کے خدائی نو چلا نہ وہ پھر روحانی اندر جیتنی ہیں در تے بن سکتا ہے لیکن ظاہری دا حال چلا سیاست کرنا اے پھر وہ نہیں ہونا اللہ تبارک تعالی نے دے واسطے کامل وکھرے رکھے ہوتے ہیں کامل ہو ہے کامل ہوتا ہے جیڑا پاچن بھی چلا وے نبی ہر نبی کامل ہو پھر انہوں دے نائب ولی کامل جی جی او نائب ہوں وہ سجنا نے چنیا ہوں دی خلاف وردی پھر بد بختی کا سمان بنتی ہے کیونکہ وہ دے خلاف ہوں ویخو نا ایسے طرح ہی بن جا جی بندہ موبائل بنا ایک موبائل ویچن والا ہوں جس بندے نے موبائل بنایا ہے, دے ہی خلاف ہو جائے آ کے میں یہ کول نہیں لا سی گل ہے میں موبائل یہ لا موبائل تو محروم تو ہو اے نہیں اللہ تعالیٰ نے فیض دا دروازہ جتھے کھولیا ہوتا جا کے میں اتوں نہیں لا میں اتنے پھر ماروں گا سمجھ نہیں آئی نی گلے اللہ کے بندے آ فصل وہ فیض مرشد کا فیض سے فضل کی فرق ہے فیض فضل اچ کی فرق ہے پانی زمین رکھے دا فضل ہے نلکا کٹ کے دے رہا ہے یہ فیض ہے فیض نلکے کا نلکے بنا نل کے چلا کھ کے دین والے کا ہر یہ ہے فیض جی بنا ہوگی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 ججو جبائل بنا ہوں موبائل کی باڈی ہوگی پوردا تھلے کا چا کرے اتوالا تھلے چا کرے نہیں بول سکنا جی تخ جناب یہ موبائل خراب کرنا پھر آپ بنا لا جی اس لیے کامل مرشد ہوئے تو مرید کی حکم کرے تو آخ سکتے کام خراب نہیں لگا آخر جوگا ہوتا آر بن تین لوٹ کاری پھر فائد جتوں ملتا پھر وہ تابے رہنا پہ اتے اپنی مرضی پھر نہیں کری نہیں تو محرومی ہو جی اس مبارک رات اللہ خلیفے کا واسطہ دین او خلیفے جڑے اودیاں خاص شانہ دے مظہر ہوندے نے جنہاں روحانی خلیفے کہندے اے پروردگار انہاں خلیفیاں دے صدقے ਸਾڈی مغفرت فرما اور سਾਨੂੰ جہنمیاں دے کھاتے وچوں کڈ جنتیاں والے پاسے رکھ تو خود فرمانا یم خ اللہما یشاو و یثبت اللہ تعالی جو چاہتا ہے لکھتا ہے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے توجہ ہے آخر الب انمد